موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی کسی قوم میں آ جائے لیکن اس امت کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہو تو وہ اتنے عظیم پیغمبر کی رہنمائی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اجل کی انہوں نے بچھڑی کی پرستی شروع کر دی فرمایا ثم افاؤ اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا ذالک لعلکم تشکرون اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا شاید اب تم شکر گزار بنو یاد کرو ٹھیک اس وقت یعنی جب تم ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو یاد کرو جب موسا علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے یاد کرو جب تم نے موس علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں یہ بنی اسرائیل کا مرض شک کی بیماری ہر وقت کوشچن مارک بنے رہتے تھے سوالیہ نشان کیسے یقین کر لیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہا کہ ہم نہیں یقین کرتے اس جرم کے پاداش میں یہ ہوا فرمایا تو اخدت کم سوائے تم اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے زبردست کڑک نے تم کو آ لیا تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو اٹھایا شاید کہ اس احسان کے بدلے تم شکر گزار بن جاؤ یہ بار بار آپ پڑھیں گی لال تشکرون ہر آزمائش کے بعد پھر دوبارہ مولت شاید کے دے راستے پر آ جاؤ نعمت کو پہچانو اس کو اس کا حقدہ کرو اور مزید نعمتیں سوچئے نا وہ جب صحرا میں یہ پھر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے تو یہ صحرا میں چلے گئے اتنا بڑا ریگستان چھ لاکھ کا ان کا قافلہ چھ لاکھ کے لیے ریگستان میں تو ظاہر کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی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 مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہت تن ہت تن مطلب پتے جھاڑنا مراد کے اللہ ہمیں معاف فرما دے یعنی کامیابی کے بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کامیابی ملے نصرت ملے تو اکڑنا مت تکبر مت کرنا آجزی کے ساتھ داخل ہونا اور کہیں کسی جگہ کو فتح کرو تو دنیاوی اغراض کے لیے کسی جگہ کسی ملک کو فتح مت کرنا بلکہ اللہ کی شریعت کو وہاں نافذ کرنے کے لیے اللہ کی حکومت وہاں نافذ کرنے کے لیے تم اس بستی میں داخل ہونا تو سجدے کا حکم آج کے ساتھ جھک کر جاؤ نقف ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے بس نزید المحسنین اور نکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے سرکشی ان کے اندر موجود تھی بنی اسرائیل میں حتت ان کے بجائے ہندت ان کہنا شروع کر دیا گیہوں ہوں مطلب اس کا بدل دیا یعنی کہ اس میں جو داخل ہو رہے ہیں بستی میں اکڑ کے ساتھ تکبر کے ساتھ اپنی خواہشات اور دنیا مزید حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل فرما دیا وہ سلق میں ہی وہ کلر کل حجر یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں پر اپنا اصہ مارو چنانچہ اس سے بارہ چشمے اور ہر قبیلے نے جان لیا کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رسک کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو ناشکری سے ہرس سے لالچ سے فساد پیدا ہوتا ہے ہر چیز کا جو ہے وہ انتظام ان کا ہو گیا ضروریات پوری ہو گئیں جب ضروریات پوری ہوئیں اب ان کو خواہشات یاد آنے لگ واحد <وَاهِد> یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے کہا کہ کیا روز روز کا من اور کیا روز روز کا سلوہ ہماری تو زبانیں سوکھ گئی یہ کھاتے کھاتے تو کیا کرو فت ربک یہ انداز دیکھیں تم پکارو اپنے رب کو کتنی اجنبیت ہے کتنی دوری ہے کتنا تکبر ہے بات کرنے کے انداز میں رب بنا نہیں کہہ رہے دوستی کی نہیں کبھی اپنے رب سے اس کی بات کبھی کوئی مانی نہیں ان کو کیا امید تھی کہ ہمارا رب ہماری بات سنے گا اس قدر کا خود دعا کرنے کو بھی تیار نہیں خود محنت مشقت کو بھی تیار نہیں کہا فرد او لنا ربک تم پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے کیا انداز ہے تکبر کا کیا کرے یو خرج لنا مما تم بتل ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری گیہوں لسن، پیاز دال وغیرہ پیدا کرے اللہ تعالی نے آزادی اس لیے دی تھی کہ اللہ کی عبادت کریں مگر یہ سمجھے کہ شاید ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے ہمیں آزادی دی گئی ہے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 آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواہاری اور, اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غذب میں گھر گئے یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ شریعت کی حدوں سے نکل نکل جاتے تھے پتہ یہ چلا کہ جب انسان نفس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان میں بے صبری ناشکری، سستی اور پھر ان صفات کی وجہ سے بلا آخر ذلت ان پر مسلط ہو جاتی ہے اور ان تمام برائیوں کا بیس نفس پرستی کی بیماری ہے کسی طرح بنی اسرائیل نے بات مان کر نہ دی جس بات سے ان کی خواہشات پر ضرور پڑتی اس کو ماننے سے انکار کر دیتے اور انکار کرنے کے بعد ان کے اندر کوئی ضمیر کی ملامت بھی پیدا نہ ہوتی بلکہ پورے ڈیفائنس کے ساتھ سوچتے سمجھتے انہوں نے انکار کیا جو نعمت ان کو دی گئی اس کی قدر نہ کی نعمت دینے والے کے الٹے بلکہ دشمن ہی بن گئے ان کو آزادی اس لیے دی گئی تھی کہ اللہ کی عبادت کرتے وہ سمجھے اپنی خواہشات پوری کرنے کی ہمیں آزادی مل رہی ہے ان کی ترجیحات بدل گئیں ان کی پرائیورٹیز بدل گئیں اور ہوتے ہوتے وہ اس حد کو پہنچ گئے کہ ان پہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی آپ سوچئے افسوس کا مقام کتنا ہے شروع کہاں سے ہوئے تھے انی فقدل کو کم اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی اور پہنچے کہاں زربت علیہ ذلتوں وال دے ماری گئی تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکینی کیا صرف آلو پیاز مانگنے کی وجہ سے نہیں بات یہ ہے کہ ضروری کاموں کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں علج گئے ان پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اللہ کے دین کو قائم کرنا تھا اللہ کے دین کو قائم کرنا بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے تو جو قوم زبان کا چٹخارا نہیں قربان کر سکتی وہ اور کیا کر سکتی ہے اور یہ خواہشات کی محبت جو کہ یہاں شروع ہوئی تھی دال اور پیاس کی ڈیمانڈ سے اتنی بڑی اتنی بڑی کہ آگے جا کر اگر کوئی نبی آیا جس نے ان کی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی اس نبی کو بھی قتل کرنے سے یہ باز نہ آئے ذلت آج مسلمانوں پر مسلط ہے یہ دراصل یہاں مسلمانوں کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں مسلمان حکمران موجود ہیں نسل در نسل مسلمان ہم ہیں لیکن نسل در نسل در مسلمان ہونے کے باوجود ہم اسلام پر چلنے سے قاصر ہیں اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں کی روش پر چل کر رہو گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی اسی میں گھسو گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا مطلب یہود اور نصارہ آپ نے فرمایا اور کون تم بھی انہی جیسے کام کرو گے اسی طرح تم پر بھی پھر ذلت مسلط کر دی جائے گی انہ الذین آمنوا والذین آذوا والنصارہ والصوابئین من آمن باللہ والیوم الاخری وعمل صالحا فلاہم اجرہ من دربہم ولا خوفن علیہم ولاہم یحزنون بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سابی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے مختلف گروہوں کا ان گروہوں کا یہاں ذکر ہے جو اپنی نسبت کسی نہ کسی رسول کی طرف کرتے تھے اور یہاں پر نجات کے لیے تین شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر کس اللہ پر کیا کسی انسان کے ذہن کا بنا ہے وہ خدا کہ جس کا بیٹا بھی ہے یا جس نے دیوی دیوتا مقرر کیے ہوئے ہیں جو سفارش کریں گے قیامت کے دن نہیں اللہ واہدہ لا شریک جیسے کہ رسولوں نے بتایا اس اللہ پر جو ایمان رکھے بل یومل آخر اور آخرت کے دن پر کیسی آخرت ایسی آخرت کہ بس ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہوگا سب جمع ہوں گے اور سب کو جنت میں ڈال دیا جائے گا نہ حساب نہ کتاب نہ پوچھ نہ کچھ جو دنیا میں پیدا ہوا وہ ضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا کیا ایسی آخرت ہوگی نہیں بلکہ وہ آخرت جس کا کہ ذکر ہم نے ابھی آیت نمبر 47 میں پڑھا آیت نمبر 47 میں وہ آخرت جس کا رسولوں نے تذکرہ کیا جس طرح رسولوں نے بتایا جو اس آخرت کو مانے وہ امل وصول ہن اور نیک عمل کرے انسان کا ذہن اس کو نہیں بتا سکتا کہ نیک عمل کیا ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اور حج کا طریقہ ہمیں نہ بتایا ہوتا ہم اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتے تھے ہو سکتا ہے ہم کسی عمل کو نیک سمجھ کے کر رہے ہوں اور اللہ کا اس پر غذب بھڑکتا ہو ہو سکتا ہے کوئی گرو اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہنا بہت بڑا عمل سوالے سمجھے جبکہ اللہ تعالی فرمائے کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ پہاڑ گر پڑیں زمین شک ہو جائے اتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا تو پھر نیک عمل کون بتائے گا رسول کے علاوہ نہیں بتا سکتا کوئی ہاں یہ تین کنڈیشن کوئی پوری کر دے تو یقیناً پھر وہ اپنے رسول پر ایمان رکھنے والا ہوگا تمام انبیاء جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے سب مسلمان تھے ان کے ماننے والے سب مسلم تھے ان پر ایمان رکھنے والے اپنے اپنے وقت کے مسلمان اگلے رسول اگلے نبی کے آنے سے پہلے جب وہ اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یقیناً قیامت کے دن وہ جنت کے امیدواروں میں سے ہوں گے اب جن کی زندگی میں کوئی اور نبی آ گیا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی زندگی میں عیسی علیہ السلام جب تشریف لے آئے اب ان پر لازم تھا کہ وہ عیسی علیہ السلام کو بھی مانے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں کی زندگی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ان سب پر لازم ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو یہاں پر یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ جس کا جو عقیدہ ہے وہ قابل قبول ہے نہیں یہ خاص کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے کہ کوئی خالی اس بات پر نجات نہیں پالے گا کہ کہے کہ میں عیسائی ہوں یا کوئی کہے میں یہودی ہوں یا کوئی کہے میں مسلمان ہوں لیبلز کی بات نہیں ہے اصل چیز تو صحیح عقیدہ ہے اور صحیح عمل ہے جو کہ دیکھا جائے گا صحیح مسلم میں ابو حرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے عزاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس زمانے میں کوئی یہودی یا نصرانی میرا حال سنے پھر اس پر ایمان نہ لائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر آگے ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا اذ اخذنا میثاقکم برکانا فوقكم الطور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے مراد ہے بنی اسرائیل پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں ان کو یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تخوا کی روش پر چلو گے مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے ہفتے کا قانون توڑا تھا ہم نے ان سے کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور, ان او اور بات کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر آگے قرآن میں آئے گا وہاں اس کو ڈسکس کریں گے کہ واقعہ کیا تھا اب ایک اور انتہائی عبرت ناک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے عبرت اس لیے ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب نبی کو ماننے کا دعوی کرنے والی امت جب وہ دل سے ایمان نہیں لاتی اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتی تو ایک سیدھے سادے سمپل حکم میں کتنے ٹیڑھ نکال لیتی ہے کتنے سوالات کرتی ہے اور شریعت سے فرار کے راستے تلاش کرتی ہے جتنا جتنا کوئی امت شریعت سے فرار تلاش کرتی ہے یاد رکھیے کہ شریعت اس کے لیے سخت سے سخت تر ہوتی چلی جاتی ہے جیسے ایک رستے سے ڈھیلے سے رسے سے کسی کو باندھا ہوا ہو وہ رسہ توڑانے کی کوشش کرے جتنا وہ زور لگائے گا رستہ اور اس کا پھندا ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتا چلا جائے گا جو جتنا اللہ کے احکامات سے فرار تلاش کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے احکامات زیادہ سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں فرار ملتی نہیں اور اسی واقعے پر ہو سکتا ہے کہ اس صورت کا نام بقرہ رکھا ہو کہ زوال پذیر امتوں کا مزاج کتنا بگڑتا ہے دیکھو وہ افقال مو صوم ہی ان اللہ یا مر و بہو پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبا کرنے کا حکم دیتا ہے سیدھا سادہ سمپل حکم ہے کیا جواب دیا کہنے لگے قالو اتونا کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو یہ مزاج کا بگاڑ کہ دین مذاق لگنے لگتا ہے اور ہنسی مذاق کی باتیں ایسی سنجیدگی سے لیتے ہیں جیسے کہ وہ دین ہے دین رواج بن جاتا ہے اور رسم و رواج دین بن جاتے ہیں ان کے ہاں گائے کی حرمت تھی کیونکہ فرونی جو ان کے آقا رہ چکے تھے مصر میں ان کے ہاں گائے کی پرستش کی جاتی تھی لہذا اپنے آقاوں کو گائے کی پرستش کرتے دیکھ کر ان کے دلوں میں بھی گائی کی عظمت گھر کر گئی تھی اس عظمت کو نکالنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تو بڑے حیران ہوئے کہا کہ تم کیا مذاق کرتے ہو ہم سے کالا موسی علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سے باتیں کروں بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو ان کا انداز دیکھیں تھرو آؤٹ کالود رب کا تم پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے کہنے لگے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ کیسی گائے کیا کہہ رہے ہو موسا گائے گائے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کو تو کیا پتہ نہیں تم کہنا چاہتے ہو پوچھو ذرا اپنے رب سے پوچھو ذرا کیسی ہو کالود اللہ ماہی پوچھو اپنے رب سے کیسی ہو وہ گائے ہمیں تو اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتا پالیں گے علیہ السلام نے جواب دیا علیہ السلام کے صبر کا امتحان تو آپ دیکھیے ذرا علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے صحیح سالم اور بے داغ ہے اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک بتایا پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے, اس کے کے یعنی گائے کے ایک حصے سے زرپ لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو تو وہ گائے جس کی کرنے سے وہ ڈر رہے تھے اس کا تو فائدہ اتنا ہوا کہ ایک مجرم کا پتہ چل گیا ان کی ایک مشکل حل ہو گئی اور دوسرے انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو اللہ جو رب دنیا میں اس طرح مردے کو اٹھا سکتا ہے تو قیامت کے دن وہ سارے مرے ہوئے انسانوں کو کیوں آخر نہیں اٹھا سکتا تو آخرت کا عقیدہ بھی ان کے اندر پختہ ہونے کا سبب بنا یہ واقعہ لیکن اتنی ساری اللہ کی نشانیاں دیکھیں اللہ کا فضل دیکھا اللہ کا کرم دیکھا اللہ کے اتنے انعامات ان پر ہوئے اس کا انہوں نے تجربہ مشاہدہ کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آتی اور جس کے دل میں رب کی محبت ہوتی ہے وہ دل بڑا نرم ہوتا ہے ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ آجزی والا دل شکر گزار دل وہ بہترین برتن ہوتا ہے جس میں اللہ کی یاد اللہ کا کلام اللہ کا ذکر وہاں پر جگہ پا لیتا ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر اپنے رب کی طرف سے نہ شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوئے نہ ہی اللہ کی محبت پیدا ہوئی بلکہ دنیا کی محبت بڑھتی چلی گئی مادی اشیاء بے جان اشیاء کی محبت بڑھتی چلی گئی اور جب انسان کے دل کے اندر بے جان چیزوں کی محبت آتی ہے تو اس کا دل بھی بے جان ہو جاتا ہے چاہے ہیرا کیوں نہ ہو کیا ہے ہیرا ہے تو آخر پتھر جب ان پتھروں کی محبت دل میں اس طرح رچ بس جائے گی کہ اللہ کے احکامات قربان کرنے سے بھی انسان نہ چکے تو دل انہی پتھروں جیسے ہو جاتے ہیں ذکر کیا مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت سنگ دل بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں کوئی پھٹتا ہے اس میں سے پانی نکالاتا ہے اور کوئی اللہ کے خوف سے لرس کر گر بھی پڑتا ہے اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں بد بختی کی علامت ہے آنکھ کا جامد ہونا یعنی آنسو نہ نکلیں اللہ کی یاد اللہ کے خوف اللہ کی محبت میں آنکھ آنسو نہ بہائے نمبر دو دل کا سخت ہونا نمبر تین لمبی لمبی آرزویں باندھنا نمبر چار دنیا کی لالچ کرنا ایک اور حدیث میں مضمون یہ آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیے بغیر بہت زیادہ بولنا یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بن جاتا ہے کبھی کبھی جیسے یہاں پتھروں کا ذکر کیا نا نیچے گر جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں چوٹ لگتی ہے اسی طرح کبھی کبھی دل پر چوٹ لگنے دیں کیا پتہ وہ اوپر کا کرسٹ ٹوٹ جائے جو دل کے اوپر چھا گیا ہے اندر سے وہ نرم نرم اللہ کو یاد کرنے والا دل نکل آئے دل کے اندر نرمی آ جائے تو بہت زیادہ دل کو بچا بچا کے مت رکھیں کہ ٹھیس نہ لگے ہمارے جذبات کو ٹھوکر نہ لگے وہ ہے نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں جو دل اللہ کے راستے میں ٹوٹتے ہیں وہ تو اللہ کو بے انتہا محبوب ہو جاتے ہیں اب آگے خطاب کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود یہ بنی اسرائیل تو نہ بدلے تورات میں تبدیلیاں کر دیں تو جب ڈاکٹر ہو کر کوئی دوا میں ملاوٹ کرے گا تو کتنے لوگوں کو بیمار کرے گا تو کتنا بڑا مجرم ہے اسی طرح عالم ہو کر اللہ کی کتاب میں ایڈلٹریشن کرنا ملاوٹ کرنا کتنے لوگوں کا ایمان بیمار کرنے کا یہ چیز باعث بن جاتی ہے تو سب سے بڑا مجرم اللہ کے نزدیک وہ جو صرف لوگوں سے تعریف لوگوں سے تحسین لوگوں کی عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام میں تحریف کر دے کہ کہیں میں سچ بات بتاؤں گا تو کہیں لوگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے مجھ سے تو اپنے نفس کے لیے اور اپنی خواہشات کی خاطر اللہ کے دین میں رد و بدل کر دینا یہ بہت بڑے مجرم ہیں اور اس کی وجہ سے دل بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں اب آگے جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں یہود کے دو گروہوں کا ذکر ہے یہود کے کیا ہر امت میں یہی دو گروہ پائے جاتے ہیں ایک علماء کا اور ایک عوام کا عوام کے پاس کتاب کا علم عام طور پہ نہیں ہوتا علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب دیں شوق دلائیں ان کو دین کی طرف لے کر آئیں کتاب کے ذریعے سے اور اللہ کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں اس کتاب کا علم خوب خوب پھیلائیں لوگوں کے اندر یہ چیز ہے جو کہ علما کی ذمہ داریوں میں سے ہوتی ہے لیکن کم ہی علماء تھے بنی اسرائیل کے جنہوں نے یہ کام انجام دیا بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی کتاب یعنی تورات کو بالکل ہی بند کر کے رکھ دیا صرف خود ہی پڑھتے پڑھاتے تھے عوام کو اس کی ہوا نہیں لگنے دیتے تھے ان کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر عوام تک اس کتاب کی تعلیمات پہنچ گئیں تو ہم کو جو ایک پوزیشن ایک خاص شان حاصل ہے ہمارے علم کا جو روپ عوام پر بیٹھا ہوا ہے وہ روپ ختم ہو جائے گا تو اپنی پوزیشن اپنے پاور کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور رکھا ذکر ہے ان کا وید الدین آ من قالو آ جب ایمان والوں سے یہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ مت بتاؤ یا عرب کے مشرکوں کو یہ مت بتاؤ کہ ہاں ہماری کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہتے تھے ان کو نہ بتاؤ فرمایا اور کیا یہ جانتے نہیں ہے کہ جو کچھ ہی چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اب دوسرا گروہ وہ ہم امی اور ان میں دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزو کو لیے بیٹھے ہیں اور محض بہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں یہ آج مسلمان امت بھی اس دو طبقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے علماء اور عوام عوام میں سے کم ہی ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو یا قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچی ہوں خود بھی انہوں نے کوشش کبھی نہیں کی صرف کچھ ان کے اپنے خیالات ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ قرآن کو خالی اگر بہت سے بہت کرنا بھی ہے تو اس کے الفاظ پڑھ لو برکت کے لیے عمل کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہم تو صرف اس لیے بخشے جائیں گے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو وہ جنت کا سودا اتنا سستا ان کو لگا حالانکہ یہ تو ان کی تمنائیں ہیں اور تمناؤں کے بلبوتے پر خواہشات یا خوابوں کے بلبوتے پر تو کوئی جنت نہیں حاصل کر سکتا اس کے لیے تو عمل کی ضرورت ہے تو کتاب کا علم نہیں صرف آرزوئیں اور خواہشات ہیں کہ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھ لو تو نجات ہو جائے گی اور وہ اتنی دفعہ کر لو تو نجات ہو جائے گی اور جو دین کے بنیادی احکامات ہیں حلال حرام کے اس سے قطعی طور پہ ناواقف فرمائے فبیل دین الکتاب اب بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے یہ اس وقت صورت حال پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں علما تحریف شروع کر دیں جب دین پروفیشن بن جائے روٹی کمانے کا ذریعہ بن جائے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی روزی کی خاطر اس کے اندر ہر طرح کی تحریفات کر لیتے ہیں لوگوں کو ان کے من پسند فتوے بھی دے دیتے ہیں فتویٰ فروش ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو نظریں نیازیں جو ہیں وہ دیتے چلے جائیں اور یہ کلاس ہوتی ہے جو ہمیشہ دین میں اصلاح کرنے والوں کی مخالفت پر کمر کس کے کھڑی ہو جاتی ہے دیکھیے اگر تو اللہ کی خاطر کوئی قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہے تو وہ تو خوش ہوگا جتنے لوگ آئیں اور کوآپریٹ کریں اس کا مزاج کوآپریشن والا ہوتا ہے لیکن جب دین پروفیشن بن جاتا ہے روٹی کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے پھر وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں کوآپریشن میں نہیں جہاں کسی اور کو وہ آتے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پروفیشن کے لیے خطرہ بن جائے اس کی دکان چمک جائے اور میری دکان مدھم پڑ جائے تو قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس سے روٹی کمائی جائے یا دکانیں چمکائی جائیں یا اپوزیشن اور کمپٹیشن میں پڑھا جائے ہاں کمپٹیشن اچھا ہے کہ کون بہتر سے بہتر یہ کام کرتا ہے کوپریشن کے ساتھ کمپٹیشن کرو بہت اچھی بات ہے لیکن اگلے کے راستے میں اڑنگے لگانا یہ چیز بالکل پسندیدہ نہیں نہایت ناپسندیدہ ہے یہ سارے کام کر کے ربیہ کیا تھا چونکہ دل سخت تھے وقال ایا مادہ یہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے یہ بات یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی عقیدے میں شرک ہے عمل میں کفر ہے دنیا دار بنے ہوئے ہیں اور زوم کیا کہ چونکہ ہم یہودی ہیں لہٰذا بخشے جائیں گے جنت کا دار و مدار اللہ رسول کے اطاعت کے بجائے اپنے یہودی ہونے پر رکھ لیا جیسے آج ہم مسلمان جنت کا دار و مدار شریعت پر عمل کے بجائے اپنے مسلمان ہونے پر رکھ لیں اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا یہ نہیں ہو سکتا کہ نام جو ہے وہ تو کسی کا غلام رسول ہو یا عبداللہ ہو لیبل یہ ہے اور اندر کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے اور اس نام کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جائے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے جو کہ ہم نے اس پچھلی آیت میں پڑھ لیا اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان عمل صالح تو پوچھا گیا ان سے کل اتخت تو مند اللہ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے بلا کیوں نہیں منکس میں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں ہمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے آپ پورے قرآن میں یہ بات نوٹ کریں گی کہ جب بھی ایمان آئے گا اکیلا نہیں آئے گا اس کے ساتھ عمل کا لازمن ذکر آئے گا ضرور آئے گا پھر آگے ذکر شروع ہو رہا ہے ایک میثاق کا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور یہ ایسا میساق ہے سمجھیے جو بین الاقوامی میثاق چاہے کوئی رسولوں کو نبیوں کو مانے یا نہ مانے یہ چند اخلاقی قوانین ہیں جو کہ شروع میں اس کے آ رہے ہیں جو کہ ہر انسان کی انسانیت جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے فطرت کا تقاضا ہم سمجھیں کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اندر سے فطرت کی پکار ہے نیچر تقاضا کرتا ہے کہ یہ سارے کام کیے جائیں دیکھیں قرآن کا انداز آپ دیکھیں بڑا خوبصورت ہے یہ صرف قانونی احکامات نہیں دیتا بلکہ اخلاقی احکامات بھی دیتا ہے صرف یہاں پر سمجھی لیگل لاز نہیں ہیں بلکہ مورل لاز بھی ہیں تمہاری مورالٹی تمہارا اخلاق تمہارا ضمیر تقاضا کرتا ہے ان باتوں کا اور وہ بھی شریعت کا حصہ ہیں فرمایا وہ اخذ نہ میتا اسرائیل اللہ تابد یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا اب شرعی حکم وہ کیا ہے وہ الصَّلَاةَ الصلاحت و آت